الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ وعالیک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاه والسلام علیک یا نبی اللہ وعالیک واصحابک یا نور اللہ بیت بیت اسلامی بھائیوں اور بدوی چلے کے دادرین سلسلہ نغمات رضا میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور اس سلسلے میں ہم امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع میرے آقاۓ نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بڑے ہی پیارے پیارے کلام سنتے بھی جا رہے ہیں سیکھتے اور سمجھتے بھی جا رہے ہیں مدنی پھولوں کو حاصل بھی کرتے جا رہے ہیں آج کلام کون سا ہے آج ایک ایسا کلام ہے جو شاید اعلی حضرت کے چاہنے والوں کو ضرور یاد ہوگا کم از کم کچھ نہ کچھ اشار تقریباً آشقان رسول کو یاد ہوتے ہیں بہت ہی مشہور و معروف کلام اور بڑا ہی پیارا کلام چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ اب ذرا آئیے کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی سمجھ لیتے ہیں چمک سے مراد روشنی یہاں نورانیت مراد ہے شیر کا مطلب کیا بنتا ہے اعلیٰ امام علیہ سلط بڑی پیاری التجا نبی پاک علیہ السلام سے کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم آپ ہی کا در تو وہ در ہے جس سے سبھی کو چمکا چمکایا گیا جس کی چمک سے جو ہے وہ جس کی نورانیت سے نور بٹتا گیا اور لوگ چمکتے گئے آپ کی بارگاہ سے جو منسلک ہوتا گیا سبحان اللہ بڑی خوبصورت بات علما لکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی نعمت کسی کو ملی وہ نبی پاک علیہ سلاۃ اسلام کے دربار سے ملی رسولوں کو رسالت نبیوں کو نبوت ملی تو یہیں سے ملی ولیوں کو ولایت ملی اماموں کو امامت ملی سخیوں کو سخاوت ملی اور بہادروں کو سجاعت ملی تو وہ بھی یہیں سے ملی سچوں کو صداقت عادلوں کو عدالت اور سیدوں کو سیادت ملی تو بھی سرکار ہی کے در سے ملی چمک تج سے پاتے ہیں سب پانے والے آقا علیہ سرات والسلام نے کرم کی نگاہت سے دیکھا تو سدی کے اکبر بنا دیا عمر کو دیکھا تو فاروق اعظم بنا دیا عثمان کو دیکھا تو عثمان غنیز نورین بنا دیا اور نبی پاک نے جب مولا علی کی طرف اپنی نگاہ کرم اٹھائی چمکیری آنکھیں اور نورانی آنکھوں کی طرف سے نگاہ رحمت فرمائی تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم بن گئے بلکہ بڑی خوبصورت بات حدیث پاک میں آتا ہے اسحابی کر نجوم اکتدی تم احتئی تم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جن کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے جن کو نبی پاک سے علاقہ ہوا جن کو نبی پاک کی صحبت ملی جن کو نبی پاک کی قربت ملی وہ ستارے بن گئے نبی فرمارے نا رہے نا اچھا تو آقا کی چمک دمک کا عالم کیا ہوگا خود نبی پاک علیہ السلات وسلام فرماتے ہیں حدیث پاک کا مضمون ہے کہ میری تخلیق اللہ کے نور سے ہوئی ہے اور میرے نور سے تمام کائنات اور تمام مخلوقات کی تخلیق ہوئی ہے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں بڑی خوبصورت التجا ہے کہ اے آقا میرا دل جو گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے اس پر بھی نور کی ایک کرن ڈالیے تاکہ میں بھی کے اندر بھی اس مردار اور اس گراہوں سے آلودہ دل کے اندر بھی چمک پیدا ہو جائے بہت خوبصورت التجا ہے آئیے نبی پاک کے دربار میں ہم مل کر بھی کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دے بھی چم کا دے چم چمک تجھے سے پا تے سب پانے والے چمک تجھے سے پا سب سبحان اللہ ذراقلہ شیر سنیے گا برستا نہیں دیکھ کر ابرِ رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے نبی پاک کی بارگاہ میں کیا خوبصورت التجاہ ہے ابرِ رحمت یعنی رحمت کا بادل اور بدوں سے مراد یہاں گناہگار بدج کی یوسف جی کے جمع ہے بڑی خوبصورت التجاہ ہے کہ آقا اتنے گناہ ہو گئے ہیں اتنی خطائیں ہو گئی ہیں اتنے جرب ہو گئے ہیں کہ اب رحمت کا بادل ہم پر بارش بھی نہیں برساتا اے آقا ایسا کرم کر دیجیے آپ کا آپ کا حکم تو بادلوں پر بھی چلتا ہے اس رحمت کے بادل پر بھی ایسا حکم فرمائیے کہ آج ہم گناہ پر بھی یہ رحمت کا بادل برس جائے بڑی خوبصورت طریقے سے یہ ابرے رحمت کے برسنے کی التجا آلہ حضرت کے بہت سارے کلاموں میں ملتی ہے ایک اور کلام میں آلہ حضرت نے لکھا نا انفی آتشو و سخا کرم برسن ہارے رم جم, رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا اے میرے میٹھے سلانی بھائی آئیے نگاہ رحمت اور ابر رحمت سے رحمت کی برسات کی بھیک ہم بھی مانگ لیتے ہیں برستا نہیں برستا نہیں دیکھ کر ابرے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے برستا, برستا نہیں دیکھ کر سانے, سانے بڑے سبحان اللہ بہت خوبصورت شعر مدینہ مرورہ کی تعریف کا نرالا انداز مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے کیا خوبصورت بات کی خطے یہ زمین کے ٹکڑے کو حصے کو کہتے ہیں مدینہ منورہ کی تاریخ کا ایک درالا انداز ہے کہ اے مدینہ شہر تیری کیا بات ہے خدا تجھے کو ہمیشہ آباد رکھے تیری رونقیں اسی طرح بڑھتی رہے غریبوں اور فقیروں کا تو ٹھکانا اور مسکن ہے اور یہ بات آج بھی کھلی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے کہ غریب ہو فقیر ہو کوئی بھی مدینہ منورہ پہنچ جائے اس کی جھولی بھی بھری جاتی ہے کوئی مدینہ پاک میں بھوکا نہیں سوتا میرے آقا کا لنگر ساری دنیا کے لیے کھلا ہوا ہے کیا بات ہے مدینہ منورہ کے شہر کی اور آقا علیہ سلا اسلام کی نسبت کی وجہ سے جو اس رسول اہل مدینہ ہیں ان کی مہمان نوازی کے مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں تو کیا خوبصورت بات کی ہے پنجابی شاعر جو لکھتا ہے نا ایک مصرا شالہ وزدا روے تیرا سونا حرم یعنی یہ وہی التجا ہے کہ مدینہ کے خطے خدا تجھ کو رکھے اور وہاں غریبوں فقیروں کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے کیوں نہ رکھا جائے؟ میرے آکا تو غریبوں فقیروں پر بہت مہربان ہیں وہ شیر ہے نا میرے پیچھے دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے اس مبارک خطے اس مبارک دربار کی بڑے پیارے انداز میں آلہ حضرت نے شان بیان کی ہے ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجیے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے مدینے کے خدا تجھ کو را وعد سبحان اللہ سبحان اللہ اس نات کا ہر ہر شعر میرے پیچھے سلائم بھائیوں موتی کی مانند ہے مگر اس شعر کی بات ہی نرالی ہے کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یہاں ایک دو اشعار کے پہلے معنی سمجھ لیں پھر اس خوبصورت شعر کی بذی تشریح سمجھتے ہیں واللہ یہ اللہ کی قسم کے لیے قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور چشم عالم سے مراد ظاہری نظر جو ہماری یہ نظر ہے اب بڑی خوبصورت آپ بخدا زندہ ہیں ہاں ہاں آپ کو مردہ کہنے والے خود مردہ ہیں اے میرے آقا اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں کیونکہ کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا پاک کا مضمون ہے کہ نبی اپنی قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں تبھی ہی تو مہراج کی رات تمام نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے حضرت موسا علی سلاسلام کو نماز قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمایا اور یہ احادیث کی جا بجا کتابوں میں موجود ہے اور آکا علی اثلا ہم آپ کی بات مانے یعنی آپ کی حدیثیں بتا رہی ہیں کہ انبیاء زندہ ہیں یا ان منکروں کی بات مانیں اب سوال یہ رہا کہ آپ نظر کیوں نہیں آتے اگر آپ زندہ ہیں تو بڑی خوبصورت علماء نے اس میں بحث کی ہے عقل موجود ہے نظر نہیں آتی ایمان ہم سب کے اندر موجود ہے نظر نہیں آتا اچھا کرامن وہ فرشتے جو ہمارے امان لکھتے سب کو پتا ہے کہ کاندھوں پر فرشتے موجود ہیں وہ بھی تو نظر نہیں آتے تو جب غلام نظر نہیں آتے تو آکا کیسے نظر آئیں گے تو کیا خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ آپ نے فقط میری ظاہری آنکھوں سے پردہ کیا ہے دل آپ ہی کے نور سے آباد ہیں اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کمال کرتے آلہ حضرت احادیث کی طرف کیا خوبصورت اشارہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے تو زل داگے چشمے آلو سے چھوپ جانے والے میرے چشم میں آپ جانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا شعر ذرا سنیے آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے اب یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہاں جا بجا سے مراد رستہ راہ کو کہتے ہیں راستے کا یہ مخف ہے جا بجا یعنی ہر جگہ اب یہاں تھانے والے یعنی نات کے شیر میں تھانے کا تذکرہ تو یہاں دو مراد ہیں ایک طرف تو عذاب کے فرشتے یہ مراد ہے کیونکہ پولیس کی اور تھانے کی جو نارملی اگر اصطلاح کو سمجھے کہ جب کوئی مجرم ہوتا ہے نا کسی نے جرم کیا تو اسے تھانے والوں سے بڑا ڈر لگتا ہے پولیس سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ تھانے والے پکڑ نہ لیں تو یہاں اعلی حضرت نے وہ مجرم وہ جرم کی بات کی ہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ عذاب کے فرشتے تو میری راہ میں موجود ہیں مجھے پکڑ لیں گے آقا तो اگر तो آپ तो ساتھ لے جائیں گے آپ کی شفاعت ہوگی آپ کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہو گیا تو پھر یہ عذاب کے فرشتوں سے میری بچت ہو جائے گی مولانا حسن رضا خان صاحب حضرت ہیں ایک جگہ ڈھونڈا ہی کریں صدرے قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو اے کاش نبی یہ پاک کی ایسی شفاعت نصیب ہو آقا اپنے دامن میں چھپائیں اور ہم مجرموں کو ساتھ ہی جنت میں لے جائیں بڑا پیارا انداز ہے شفاعت کی خیرات لینے کا کیا لکھتے ہیں میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھا میں مجرم ساتھ لے لو کے راستے میں ہے جا بجا تھانے والے کے راستے میں ہے جا بجا تھانے تھان سبحان اللہ اعلی حضرت نات لکھیں اور مدینے کی بات نہ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ادب سکھاتے ہیں زائرین کو کہ کدھر جا رہے ہو اعلی حضرت نے کئی کلاموں میں جھنھوڑا ہے جی ہاں باقاعدہ سمجھایا ہے اٹ سٹاٹ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے ایک جگہ لکھتے ہیں نا ہاں, ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشموں سر کی ہے میں کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے وہی مضمون ہے کہ یہ وہ مقدس زمین ہے یہاں پیر کیسے رکھو گے یہاں تو سر رکھنا ہے اور سر سے بھی کسی کو جانے کا موقع مل جائے تو اس کے لیے سعادت ہے اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ذرا تصور کیجئے کہ جس شہر کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہوں جہاں ستر ہزار صبح حاضری دیتے ہوں جہاں ستر ہزار شام فرشتے حاضری دیتے ہوں وہاں گناہگار قدم لے کر جائے تو کیسے جائے کبھی تو یہ خیال آتا ہے کہ نبی یہ پاک کی یہاں سے گزر ہوگی یہاں سے صحابہ اکرام گزرے ہوں گے اور میرا گندا وجود اور یہ گندے قدم میں لے کر کیسے جاؤں گا بڑا ہی پیارا یوں کہ ایک مضمون ہے بڑا ہی فکر ہے سوچ ہے اللہ کرے کہ مدینے جاتے وقت مدینہ منورہ کی حاضری کے وقت آلہ حضرت کے یہ اشعار ہمارے ساتھ رہیں اور ہمیں یہ احساس دلاتے رہیں کہ خدا کی قسم شرم آتی ہے مجھ کو کہاں وہ مدینہ کہاں میں کمینہ کیا لکھتے آلہ حضرت حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے حرم کی زمیں اور قدوے رکھ کے چلو کی زمین اور قدوے رکھ کے چل نرکا موقع ہے او جانے والے سر کا ہے اب اگلا شیر ذرا سنیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں منکرین کو نبی پاک علیہ رات کے یو سبجیے کے غلام بھی کہلاتے ہیں مگر آکا کے غلاموں سے بھی الجھتے ہیں یہ کیسے غلام ہے یہ کیسے منکرین ہے اعلیٰ دکھتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے کچھ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیتے ہیں یہاں الجے سے برا جھگڑنا بحث اور تکرار کرنا منکر عجب یعنی عجیب انکار کرنے والے لوگ ہیں اور غرانا بلا وجہ غصے میں شور کرنا میرے بچے اسلامی بھائیوں امام عش کو محبت علی حضرت منکرین کا ایک عجیب طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ اے میرے آکا آپ کے اسبت کے منکرین بھی عجیب نسل کے لوگ ہیں آپ ہی کا صدقہ کھاتے ہیں اور آپ کے ہی غلاموں سے الجھتے ہیں نام بھی آپ کے دین کا لے کر لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں اور آپ ہی کے خلاف لکھ لکھ کر اپنے نامہ اعمال کی طرح کاغذ سیاہ کر رہے ہیں شرم ان کو مگر نہیں آتی اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ سدا نبی پاک علیہ اصلاۃ اسلام کی محبت کرنے والوں میں رکھے نبی پاک کے گن گاتے گاتے پیارے آکا کی شان بیان کرتے کرتے ہی زندگی گزارنا نصیب فرمائے لیکن واقعی ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن کے بارے میں آلہ حضرت بڑی شاندار بات لکھ رہے ہیں کہ تیرا کھائے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہے منکر عجب کھانے گر والے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے اور تیرے غلاموں سے الجھے ع جب خان کے عجب خان بران و سحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت شیر اور ساری دنیا میں آشقان رسول جب بھی یہ شیر آتا ہے بہت جھوم کر اسے پڑھتے ہیں اور کیوں نہ جھومیں جب آقا کے چرچے کی بات ہو پاک کی رفات و بلندی کا تذکرہ ہو تو غلام تو کیوں جھومتا ہی ہے نا کیا خوبصورت شیر ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے یہاں میرے میٹر اسلحب خاک ہو جائیں سے مراد محاورہ ہے مر جائے ختم ہو جائیں بہت خوبصورت بات کہ نبی پاک کا چرچا تو بلندی ہوتا رہے گا اور بلند ہوگا قرآن میں خود رب نے ارشاد فرمایا ذکر اے محبوب تمہارے لیے ہم نے تمہارے ذکر کو اونچا کر دیا تو جس کے ذکر کو رب اونچا کرے اس کو کون نیچا کر سکتا ہے ہاں جو جلنے والے ہیں جو پیارے آقا کے ذکر سے جن کو پرابلم ہوتی ہے پڑے خاک ہو جائیں برباد ہو جائیں گے کیونکہ نبی پاک سے جس دشمنی کی اس نے تو بربادی ہی اپنا مقدر بنانا ہے اور یاد رہے کہ نبی پاک وہ ہستی ہیں۔ کلمے کے اندر بھی اللہ کے نام کے بعد جن کا نام شامل ہو اذان میں رب کے نام کے بعد جن کا نام شامل ہو جنت کے دروازے اوپر بلکہ جنت کی ہر شہر پر جس کا نام لکھا ہو وہاں سے کیسے مٹایا جا سکتا ہے اس کے ذکر کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے امام عشق کو محبت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا ورفانہ لکا ذکر رکھا ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کیا لکھتے ہیں جھوم کے پڑھنا ہے آپ نے بھی چل کے ناظرین رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے رہے گا ہی ان کا چرچ راگے ہو جائیں جانے ہاں پڑھے خاک ہو جائیں جانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اور کیا پیارے انداز میں اب آئی شفات کی ساعت اب آئی اب آئی شفات کی ساعت اب آئی, اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے سبحان اللہ ذرا مشکل آ، آ، الفاظ کے معنی پہلے سمجھے ساتھ کہتے ہیں گھڑی لمحہ وہ وقت آ گیا ٹھیک ہے چین سے براد یہاں آرام ہے آلہ حضرت یا تو اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں اپنے اپنے افسردہ دل کو سمجھا رہے یا فرمایا کہنا گارو مت گھبراؤ بس آنے ہی والی ہے وہ ساتھ بس شفات کا در کھلنے ہی والا ہے آکال اس رات و سلام سجدے میں جائیں گے اور رب فرمائے گا محبوب سوال کرو تمہارا سوال پورا کیا جائے گا اور پھر نبی یہ پاک گناگاروں کی شفاط فرمائیں گے ایک اور جگہ اللہ حضرت لکھتے ہیں نا کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں پیش حق مشد شفات کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وسعتے دی ہے خدا نے دامنے محبوب کو جرم جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے تو وہ شفاعت کی ساتھ بس آیا ہی چاہتی ہے گھبراؤ نہیں آقا آئیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے لوگ آئے مسکراتے ہم مسیروں کی طرف خر منع اس یہاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے کمال کرتے ہیں آلہ حضرت بھی. آلہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کا وہ خوبصورت دلاسہ دے رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا گھبراہٹ کا دن ہوگا مگر غلامان نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اس دن بھی اس امید کی بنا پر چین میں ہوں گے کہ آکا دے آ جانا ہے اور ساری بگڑی بنا دینا ہے کیا خوبصورت بات ہے اب آئی شفاعت کی ساتھ اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے آبائی شفاعت کی ساتھ ابائی ابائی شفاعت کی ساتھ ابائی زراعت چین نے میرے والے اب وقت ہوا ہے عطر کلام کا جی ہاں مکتۂ کلام اعلی حضرت کے کلام کا اتر ہوا کرتا ہے امامش کو محبت لکھتے رضا سشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے کچھ مشکل الفاظ ہیں پہلے سمجھ لیجئے یہاں دم میں آنے سے مراد کیا ہے فریب میں فانا سے کام لینا کسی چیز کو جھٹلانا کسی چیز کا گویا انکار کر دینا نہ ماننا حضرت کہتے ہیں اے رضا یہ ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں بات تو اپنے آپ سے کر رہے ہیں لیکن ہم سب کے لیے میسج ہے کہ نفس جو ہے نا بڑا دشمن ہے اس کی, اس کی, اس کی وار میں مت آ جانا بعض اوقات انسان, انسان جب نماز پڑھنے لگتا ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے عبادت کرتا تو سمجھتا ہے میں بڑا نیک ہو گیا ہوں لوگوں میں خرچ کرتا ہے تو سمجھتا ہے میرا بڑا س... میری سخاوت کے تو ڈنکے بج رہے ہیں. نہیں یہ نفس ہے جو مروا دیتا ہے ایک تو نیکی کرنے نہیں دیتا ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی عملے نے کیا بھی تو چھپانے نہ دیا ایک طرف تو گناہ ہی گنا کرواتا ہے اور جب نیکی بھی کرواتا ہے تو اب اس میں بہت سارے پرابلمز کبھی ریاکاری کاری کبھی تکبر کبھی جناب دوسروں کو حقیر سمجھنا تو اے رضا یہ نفس بڑا دشمن ہے اس کے وار میں اس کے فریب میں نہ آنا تم نے کہاں دیکھے ہیں ابھی چندرانے والے وہ لوگ جو بڑا بڑا نام کر کے گئے مگر پھر ان کے نفس نے انہیں کیسے پریشان کیا اور وہ برباد کر دیے گئے اور وہ برباد ہو گئے میں میرے پیچھے اسلامی بھائیو اس میسج میں ہم سب کے لیے شاندار میسج ہے کہ ہمیں نفس و شیطان کے واروں سے بچنا بھی ہے اپنے آپ کو ہمیشہ رب کی بارگاہ میں حقیر سمجھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا ہے اللہ کریم آلہ حضرت کی آجی اور ان کے ساری کسد کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور نفس کے واروں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے کیا خوبصورت شیر ہے کیا خوبصورت پیغام ہے رضا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے رضانا سی دشمن گے دم نشمن ہے دما نا دم کہا تم نے دیکھے گے چر واہ چند ر چمک تجھ سے پا سے گد پان وے میرا دل بھی چمکان دے چم کان میرا بھی چمکانے مکان میرا دل بھی چمکا دے چمکانے کان بس میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے چمکا دے, چمکا دے چمکان وا کریم سے دعا ہے مبارک کلام کے سد کے ہم گناہ گاروں کے سیاہ دلوں کو بھی نبی پاک علیہ السلام کے مبارک چمک کے صدقے وہ چمکا دے اور ہم پر بھی ابر رحمت کی بارش ہو جائے آمین بجاین نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے نغمات رضا میں پھر حاضر ہوں گے ایک کلام رضا لے کر سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ